سمود بن نظر سمود نے نبیوں کو رسولوں کو جھٹلایا جو ڈر سنانے کے لیے آئے تھے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے وہ لوگ جو کافر تھے وہ بولے ابا شما واحد کیا ہم میں سے ایک بشر حضرت صالح علیہ السلام جو ہم میں سے ایک بشر ہیں ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا اپنے جیسا عام بشر سمجھا تو کہا کہ یہ ہمارے جیسے عام بشر ہیں نہ تب کیا ہم ان کی پیروی کریں اور جو یہ کہتے ہیں ان کی باتیں مانے اند الفی بولا علیور بے شک اگر ہم ان کی باتیں مان لیں گے تو اس وقت ہم ضرور گمراہی میں ہو جائیں گے اور پاگل پن میں مبتلا ہو جائیں گے یعنی نعوذ باللہ مزالے کی ہدایت کو وہ گمراہی سمجھے جب انسان اس قدر روحانی طور پر بیمار ہو جائے کہ اچھی باتیں بری لگنے لگے اور بری باتیں اچھی لگنے لگے تو اکثر یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے اکر ہی ممبئی نا کیا ہمارے درمیان صرف انہیں پر وہی ناصل ہوئی انہیں پر ذکر کو اتارا گیا مناد یہ تھی کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار کو کسی مالدار کو بناتے بل ہوا قذاب الشر نعد اللہ نظال انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا بلکہ وہ تو ضرور کزاب ہیں قذاب کے لفظی معنی ہے بہت بڑا جھوٹا اشر کے معنی ہے شیخی مارنے والا اپنی بڑائی بیان کرنے والا ان لوگوں نے جب یہ بے ادبی کی قرآن مجید فقان حمید اشاد فرماتا ہے سیالم غدم منل کر رابل ان قریب وہ کل جان لیں گے یعنی ان قریب جب ان پر عذاب آئے گا تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخی مارنے والا ہے ان نہ مر بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا جو پہاڑ سے نکلی اور ایک بڑی پہاڑی کی طرح تھی جو اللہ تعالی کی نشانی فتنط اللہ ان کی آزمائش کے لیے ان کا امتحان تھا کہ وہ اس نشانی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں فرتقبہم تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا بس آپ ان کا انتظار کریں یعنی اس وقت کا انتظار کریں اس لمحے کا انتظار کریں جب ان کی گرفت کی جائے گی وہ اور آپ صبر کریں وہ نب ہم انسم تم اور انہیں خبر دیجئے بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ لوگ پانی پیئیں گے اور دنوں کا تعین ہے کہ کس دن اونٹنی پیے گی اور کس دن یہ لوگ پانی پیئیں گے کیونکہ یہ جس علاقے میں تھے وہاں چاروں طرف پہاڑ تھے اور اس کے علاوہ پہاڑوں سے چشمے گرتے تھے تو یہ چشموں کا پانی مختلف نالیاں بنا کر ایک بڑے تالاب میں جمع کرتے تو یہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا رہا پھر جب ایک دن میں یہ جتنا پانی جمع ہو جاتا تو صبح یہ استعمال کرتے تو فرمائے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ تالاب میں جتنا پانی تمہاری پوری قوم کے لیے جمع ہوتا ہے ایک دن تمہیں پانی پینا ہے اور ایک دن تم پانی کا استعمال نہیں کر سکو گے یہ اونٹنی کا دن ہوگا پھر جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن دیگر جانور اور پرندے اس تالاب سے پانی نہ پیتے اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ جو اس پانی کے برابر ہوتا اور پورے قبیلے کے لیے کافی تھا کل شیر محتبر حاضر ہو اس پانی پر جس کی باری ہے جس کی باری مقرر کی گئی وہی اس پانی پر حاضر ہو لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا یہ ایمان بھی نہیں لائے اور انہوں نے اس اونٹنی کو شہید بھی کر دیا اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارا یہ پانی پی جاتی ہے فنا پس انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا ساخ اپنے ساتھیوں کو ان لوگوں نے بلایا سب جمع ہوئے فتح پس تیز تلوار لے کر اس کی ٹانگوں کو اور اس کے پہلوؤں کو کاٹ دیا چونکہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو ڈائریکٹ زبا نہیں کر سکتے تھے تو پہلے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی جب وہ گر گئی تو پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا فقعی فقا نغ پھر کیسا تھا میرا عذاب و نژ اور میرا ڈر سنانا میرے ڈر سنانے والے انبیاء کہ انہوں نے ڈر سنایا لوگوں نے ان کے ڈر سنانے پر بھی نصیحت حاصل نہ کی تو جب میرا عذاب آیا تو اس عذاب کی شدت کیسی تھی یہ پوچھو اس قوم سے جو ہلاک ہوئی یعنی پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ اس قوم کی کیفیات اور ان کے حالات پر غور کرو کہ ساری طاقتیں ان کی یہیں رہ گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے اندم وحدہ حضرت صلی علیہ السلام کی قوم بڑی پلاننگ کرنے والی تھی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پچھلی قومیں سیلاب سے ہلاک ہوئیں پچھلی قومیں زلزلوں سے ہلاک ہوئیں پچھلی قومیں تیز ہواؤں سے ہلاک ہوئیں تو انہوں نے ایسے مکانات پہاڑوں میں بنائے اور ان پہاڑوں میں ایسے سوراخ کیے کہ کوئی تیز ہوا کوئی سیلاب کوئی طوفان کوئی آندھی کوئی زلزلہ انہیں ہلاک نہ کر سکے لیکن جس قدر انہوں نے پلاننگ کی تھی اور جتنا اپنے آپ کو یہ پاورفل سمجھتے تھے ان پر جب عذاب آیا تو یہ بہت جلدی ہلاک ہو گئے وہ صرف ایک زوردار آواز تھی جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ زوردار آواز نکالی تو اس آواز کی حیبت سے ان کے دل بند ہو گئے جو جہاں تھا وہاں ہلاک ہو گیا انسم واشدہ بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی صرف ایک آواز میں وہ ہلاک ہو گئے فکانو کا حشی پس وہ ہو گئے گویا کے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی مرادی یہ ہے کہ بکریوں کی حفاظت کے لیے باز چرواہ ہے گھاس اور کانٹوں سے وہ چاروں طرف باڑھ بناتے ہیں اور چاروں طرف وہ احاطہ بناتے ہیں تاکہ بکریاں باہر نہ جا سکیں تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو کچھ گھاس زمین پر گر جاتی ہے تو وہ گھاس بکریوں اور جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے ان لوگوں کو اس گاس سے تشبیح دی گئی کہ جو جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے یعنی وہ بے حیثیت ہو گئے ہلاک برباد ہو گئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ نل اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا پہل میم مدر بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی اپنی زندگی میں انقلاب لانے والا ہے کوئی اس دنیا کی محبت سے چھٹکارا پانے والا ہے کوئی اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے والا قذبت قوم لوط من بن نظل لوت علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کے کافروں نے نصیحت کو ٹھکرایا نبیوں کو جھٹلایا انسلیہ سی بن بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو بھیجا اوپر سے پتھر بھیجے گئے یہ قوم بے حیائی فحاشی اور ارانی میں مبتلا تھی اس قوم کی نگاہیں گندی تھی اس قوم کی سوچ گندی تھی ان کا ظاہر اور بات گندگی میں مبتلا تھا تو ان پر پتھر برسائے گئے اللہ سوائے حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کے گھر والوں کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیکن حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی بیوی وہ منافقہ تھی اس پر اللہ کا عذاب آیا نہ ہم, ہم نے سحری کے وقت انہیں نجات دے دی یعنی یہ عذاب جب آیا تو اس وقت شہری کا وقت تھا صبح صادق سے پہلے جب یہ کافر اپنی نیند میں گم تھے جبریل امین نے ان پانچ بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا زمین کے اس خطے کو آپ نے اپنے پروں پر لیا لیکن اس قدر آہستگی سے آپ لے گئے کہ کسی کو احساس نہ ہوا اور یہ سوئے رہے آپ اس قدر بلند ہو گئے کہ فرشتوں نے آسمانی مخلوق نے ان لوگوں کے یہاں موجود جانوروں کی آوازیں سنی اور پھر آپ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور زمین پر دے مارا پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اس طرح کی بے شمار بستیاں ہیں کہ جن کی اگر خندرات کو آج اگر ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی چھت نیچے ہے اور فرش اوپر ہے ان کے دروازے الٹے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی ایسی بستیاں ہیں جنہیں الٹ دیا گیا نیا عندنا مومنوں کو ہم نے نجات دی اپنی طرف سے نعمت کے صدقے کذالک نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر ادا کرے اللہ کی فرما برداری کرے تو اسے اچھا سلا دیتے ہیں ولا خود اور ضرور بے شک اندر ہوں بتشتنا انہیں ڈرایا ہماری گرفت سے حضرت لوط علیہ سلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بار بار کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو فتح تو وہ ڈر سنانے پر شک کیا کرتے اور ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ گناہ کرنے پر یہ خیال کرتے کہ گناہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں آئے گا کوئی گرفت نہیں ہوگی یہ کافروں کا عالم ہے آج بھی دیکھیں جو شخص گنا کرتا ہے چاہے وہ بے نمازی ہو چاہے جھوٹ بولنے والا ہو حرام کمائی حاصل کرنے والا ہو یا اور ہر قسم کے گناہ کرنے والا ہے وہ دل میں یہی خیال کرتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا کہ ایک نماز قضا کریں جان بوجھ کر حدیث پاک میں فرمائے ایک حقوب سال جہن میں جلنا ہوگا اور خود حدیث پاک میں اس حقوق کی تشریح کی گئی دو کروڑ اٹھاسی سال تو آدمی کہتا ایک نماز میں دو کروڑ اٹھاسی سال رب العالمین قادر ہے اس کے عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے ولا قد ویفی اور ان کافروں نے حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو ان کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا اور لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل نہ دیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور یہ انہوں نے نیت فاسد اور خبیص ارادے سے کہا تھا اور مہمان فرشتے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجیے انہیں آنے دیں تو جبریل امین نے اپنا پر ان پر مارا تو سب نابینا اندھے ہو گئے فقہ مس پس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا انہیں اندھا بنا دیا اب انہیں راستہ نہ ملتا تھا کہ ٹٹولتے ہوئے باہر نکلے اور چیخنے لگے کہ حضرت لط علیہ السلام کے گھر پر تو جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہماری آنکھیں ہی مٹا کر رکھ دی یہ کوئی جادوگر نہ تھے یہ تو اللہ کا عذاب تھا فضو او آزابی و نزل پس کافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا جو ڈر سنایا گیا ویسا عذاب بھی آ گیا ولا قد صبح بکر تن مستقر اور ضرور بے شک صبح کے وقت ان پر وہ عذاب آیا کہ جو ہمیشہ ٹھہرنے والا ہے اب یہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے یعنی عالم برزخ میں جسے ہم قبر کا عذاب کہتے ہیں تو ان پر جو مصیبت آئی اور جو عذاب آیا اب یہ عذاب کی کیفیات ان پر رہیں گی قیامت تک پھر قیامت کا عذاب اور پھر جہنم کا عذاب فضوقو عذابی و نظر بس اکافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا ولا قد یس سر نل اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرمایا فہل ہے کوئی کرسیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا کتنا پیارا درس ہے کیا ہمارے دل ہلتے ہیں کیا ہم نصیحت کی طرف راغب ہوتے ہیں کیا اس فانی قلیل بے وفا غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے دور ہوتے ہیں کیا ہم اس دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ ساری باتیں شاہد کریمہ میں موجود ہیں فحل میں مدکر۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا